الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة السلام بها أي عزيز وردوستو ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز میں نمونہ چھوڑا ہے اور ہر ہر چیز کا طریقہ قولی اور فعلی بتا دیا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ صحیح بات یہ ہے اور راجح بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنی ضروری ہے نماز کا رکن ہے بغیر سور فاتحہ کے کوئی بھی نماز کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے ساری دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں آج ایک اہم مسئلہ اور مختلفی مسئلہ رہ گیا تھا اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں ان میں سے تمام لوگ رکو پا لینے والی رکات کو پوری رکات شمار کرتے ہیں یا رکو والی رکات کو پوری رکات شمار کرتے ہیں اس کو دوہراتے نہیں ہیں دوسری طرف جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی امام کے پیچھے سور فاتحا کے قائل ہیں وہ سب اس بات کا اس بات کے بھی قائل ہیں کہ رکو والی رکعت مکمل نہیں ہوتی اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا بات کے اس دور میں تقریباً ان لوگوں کے درمیان بھی تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا جو لوگ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کے وجوب کے اور رکنے کے قائل ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہو گئے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکو والی رکعت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسی صورت میں قیام جو کہ نماز کا رکن ہے اور رکو جو کہ سور فاتحہ جو کہ نماز کا رکن ہے یہ دو دو رکنیں چھوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے رکو پا لینے سے رکعت نہیں مل جاتی ہے بلکہ وہ رکعت فوت ہو جاتی ہے اس کو دہرانا پڑے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ رکو پا لینے سے رکعت نہیں ملتی ہے ان کے سامنے بہت بڑی بڑی دلیلیں ہیں وہ تمام دلیلیں جو کہ کتب سطح کے اندر اور صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلی لمن لم ملم اقراب فاتحت کتاب کہ اس شخص کی نماز نہیں جو سور فاتحہ نہ پڑی یہ عام ہے ہر نماز کو شامل ہے اور رکو والی نماز کو بھی شامل ہے چونکہ رکو پا لینے والا شخص رکات سور فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہے قیام بھی اس کا چھوٹ جاتا ہے اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ صور فاتحہ نہ ملنے کی وجہ سے رکات پوری نہیں ہوئی دہرانا پڑے گا اور ان دلیلوں کا جواب دیتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جن دلیلوں کو رکوع پا کی وجہ سے رکعت مان لیتے ہیں اس بات کے قائلین جن دلیلوں کو پیش کرتے ہیں ان کا وہ بہت اچھا اور جواب دیتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان لوگوں کی دلیلیں پیش کر دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکو پا لینے سے رکعت مل جاتی ہے سب سے پہلی اور صحیح دلیل دلیل صحیح استدلال میں کمی ہے دلیل کیا ہے کہ ایک صحابی ابو بکرہ حضی اللہ تعالیٰ علہ ہے وہ مسجد میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ باہر جیسے ہی داخل ہوئے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو وہیں سے دوڑتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے نماز میں شامل ہوئے وہیں سے دوڑتے ہوئے اور رکوع کرتے ہوئے شامل ہوئے نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا فرمایا زادک اللہ حرصن ولا تعد <تصفيق> کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس شوق کو زیادہ کرے کون سا شوق تھا ان کا کہ نماز کا ایک حصہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا چھوٹنے نہ پائے تو نماز میں فوراً ہی وہ وہیں سے شامل ہو گئے سمجھ لیجئے گیٹ ہی سے دروازے ہی سے وہ دوڑتے ہوئے اور رکو کی حالت میں شامل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس بات سے روکا دو جملے ہیں زیادہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہارے حرص کو تمہاری چاہت کو شوق کو زیادہ کرے اضافہ فرمائے جو آپ تمہارا یہ شوق ہے اچھا ہے بہتر ہے لیکن دوبارہ یہ کام نہیں کرنا کس سے منع فرمایا آپ نے دوڑ کر آنے سے دوڑ کر کے جماعت میں شامل ہونے سے یہیں پر ایک بات میں ذکر کروں جو اکثر دیکھنے میں آتی ہے وہ شاہدہ ہے بالکل اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو دیکھ لے کہ رکو میں جب امام جاتا ہے تو پوری مسجد میں دوڑ لگتی ہے اس دروازے سے بھی اس دروازے جہاں بھی مسجدیں ہیں لوگ دوڑ کر کے رکو میں شامل ہونا چاہتے ہیں دوڑ کر کے بالکل بدیہی بات ہے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ رکو میں امام گیا تو دوڑ شروع ہو جاتی ہے چاہے جتنا اپنے آپ پر صبر کرنے والا ہو لیکن وہ دوڑ تو لگا ہی دیتا ہے کہ چلیں کسی طرح سے رکو مل جائے تاکہ رکات ہم کو دوہرانی نہ پڑے سب لوگ شامل ہیں تقریباً اللہ تو یہ دوڑ لگائی جاتی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا تھا اور یہ اسی صورت میں یہ دوڑ لگائی جاتی ہے جب رکو پا لینے کی آدمی کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ رکو میں امام چلا گیا چلو دوڑ کر کے پالے, پالے نماز تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اب دیکھیں حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہیں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے حدیث کا جو ٹکڑا ہے وہ یہیں پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے کہ وہ دوڑ کر کے آئے سب میں شامل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے شوق میں اضافہ فرمائے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا اس حدیث کے اندر ایک لفظ آگے اور ہے لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کی وہ کس رکعت میں شامل ہوئے اس حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ صحابی جو شامل ہوئے تھے پہلی رکعت ان کی تھی کہ دوسری تھی کہ تیسری تھی کہ چوتھی تھی کچھ نہیں اسی طرح سے حدیث کے اندر یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نماز کے بعد جو ان کی فوت شدہ رکعات تھی تھی یا نہیں تھی یہ تو پتہ چل گیا کہ کچھ پتہ نہیں چلا کچھ معلوم نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد کچھ نماز دہرائی یا نہیں دہرائی یہ رکو والی رکات دہرائی یا نہیں دہرائی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی ہے پھر آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جز القرا کے اندر جس کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق میں اضافہ فرمائے تم دوبارہ ایسا نہیں کرنا آپ نے فرمایا کہ وقت دے ماں صحبا کا وقت یعنی جو تمہاری رکعات نماز چھوٹ جائے اس کو دوہرا لو جو رکات چھوٹ جائے جو, جو حصہ نماز کا چھوٹ جائے اس کو دوہرا اگر اس حصے کو مان لیتے ہیں اس حصے کو مانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزر کرا کے اندر اور امام تبراری نے اس کو نقل کیا ہے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور بعد میں یہ بھی فرمایا کہ جو چھوڑ جائے اس کو ادا کر لو اور دوسری صحیح روایت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عام ختم ہے ماں ادرک تم فسلو اور کہ جو نماز کا جو حصہ مل جائے اس کو پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں ادا کر لو بالکل سب کے لیے تمام یعنی حالات میں یہ ہے یہ حدیث ہے کہ جو نماز کا جو حصہ تمہارا چھوٹ جائے اسے دوہرا لو جو ملے وہ پڑھ لو تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں والی حدیث میں انہوں نے رکعت نہیں دہرائی جو لوگ کہتے ہیں کہ رکو مل گیا تو رکعت مل گئی تو وہ لوگ کیا استدلال کرتے ہیں کیسے اس کو ثابت کرتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث میں ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ انہوں نے رکعت نہیں دہرائی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ رکعات پوری کرنے کا حکم نہیں دیا جبکہ جز القرار کے اندر بخر رحمۃ اللہ علیہ نے امام تمرانی نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹ جائے اس کو ادا کر لو اگر اس لفظ کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ جو کچھ ان کی نماز چھوٹی رہی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹ جائے اسے ادا کر لو تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث سے یہ دلیل پکڑنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا یا یہ کہ انہوں نے وہ رکعت نہیں دہرائی نہیں ثابت ہوتا ہے جب اس سے نہیں ثابت ہوتا ہے تو یہ کہنا کہ رکو پا لینے والی جو ہے رکعت جو ہوتی ہے وہ مل جات مل... وہ رکعت پوری مل جاتی ہے یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ سور فاتحہ نہیں ملی اور جو کہ نماز کا رکن ہے اور قیام نہیں ملا جو کہ نماز کا رکن ہے ایک بات دوسرا دوسری حدیث جو ہے جس کو ایک لفظ اس کا یہ آتا ہے میں نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ لفظ اس کو نہیں ملا اس کو میں بعد میں پیش کروں گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ جو حدیث ہے جو وما ماں ادرک تم فسلو و ماں فات کہ جو نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو تم بعد میں ادا کر لو اس پر حافظ بن حجر رحمتہ اللہ علیہ فتح الباری بھی لکھتے ہیں کہ اس سے اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو رکو والی رکعات کو شمار نہیں کرتے ہیں یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ رکو والی رکعات مکمل نہیں ہوتی ہے اس کو پوری پڑھنا پڑے گا اس حدیث سے استقال کرتے ہیں کیسے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو جو چھوٹ جائے اس کو ادا کر لو قیرات چھوٹی قیام چھوٹا لہذا اس کو ادا کرنا ہے اور یہی قول امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا ہے بلکہ امام بخار رحمت اللہ امام اللہ علیہ کا قول میں نے بھی ذکر کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول ہر اس امام کا اور شخص اس شخص کا ہے ہر اس صحابی کا ہے جو امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیتے ہیں اور رکن قرار دیتے ہیں دوسری دلیل دوسری دلیل سنن بھی داود کی ہے جس میں یہ لفظ ہے من ادرک الرکعت فقد ادرک صلاح تو اس میں جو لفظ ہے ادرکر رک لفظ ادرکر رکا کہ جس نے رکات پالی اس نے نماز پالی یہاں پر لوگ الرکعت سے مراد کیا کہتے ہیں کہ رکات سے مراد رکوع ہے یعنی اس کا مطلب پھر کیا ہو جائے گا کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پالی سب سے پہلے تو یہاں پر بات یہ سمجھیے کہ یہاں پر رکات سے مراد رکوع مراد لینا اس کا اصلی معنی ہے کہ اس کا کیا کہتے ہیں دوسرا معنی ہے جس کو مجازی معنی کہتے ہیں نہیں سمجھے کہ یہاں پر جو لفظ حدیث کے اندر ہے کہ من ادرکر رکات فقد ادرک سڑا تو رکات سے مراد جو لوگ کہتے ہیں کہ رکو والی رکعت ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہاں رکات سے مراد کیا لیا ہے رکو مراد لیا ہے جبکہ عام طور سے رکات سے مراد کیا لی جاتی ہے پوری رکات جس میں قیام سور فاتحہ رکوع سجدے دونوں سجدے کے درمیان بیٹھ رہے ہیں یہ پوری مکمل رکات سے مراد رکات ہوتی ہے یہ مراد لیا جاتا ہے یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور کہیں کہیں حدیث کے اندر رکات سے مراد رکوع لیا گیا ہے لیکن وہاں پر کچھ قرینہ ایسا موجود ہے کچھ دلیلیں ایسی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر رکو سے رکات سے رکو مراد لیا جا سکتا ہے جیسے جیسا کہ مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ سلاطے کسوف یا خصوف میں جو سورج اور چاند گرہن والی نماز ہوتی ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ, کہ ہر رکات میں رکعاتین و سجدتین کہ ہر رکات میں دو رکعاتیں اور دو سجدے رکاتین سے مراد وہاں پر کیا ہے دو رکو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں دو رکو کیے ایک رکعت میں دو رکو یعنی قیرات کیا آپ نے لمبی کرات پھر رکو کیا پھر رکو سے کھڑے ہوئے پھر کرات شروع کر دیا لمبی اکرات کی پھر رکو کیا تو ایک رکعت میں دو رکو اور دو سجدے تو وہاں پر یہ قرینہ موجود ہے کہ ایک رکعت میں رکات سے مراد وہاں پر کیا ہے دو رکو ہے رکو مراد ہے رکات مراد نہیں لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر کیا موجود ہے کہ جس نے رکات پالی اس نے نماز پالیا کیا مطلب یہ نبی داؤد کی روایت ہے دوسری اور صحیح حدیث موجود ہے کہ من ادر کا من سلا فقد ادرک کا یا فقد ادرک کل کہ جس نے نماز کی ایک رکات پالی جماعت کے ساتھ اس کو جماعت مل گئی یا اسی طرح سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکات پالی اس کو جمعہ کی نماز پالی اس کو جمعہ کی نماز مل گئی جس نے ایک رکات بھی نہیں پائی اس کی گویا کہ جماعت فوت ہو گئی دوسری جگہوں پر کیا ہے کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے جماعت پالی یا جمعہ کی نماز کے تعلق سے ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز میں سے دو رکاتوں میں سے ایک رکات پالی اس نے جمعہ کی نماز پالی اگر اگر کسی کو جمعہ کی دونوں رکاتے نہیں ملی وہ سجدے میں پہنچا رکو میں پہنچا تو گویا کہ اس کی اس کا جمعہ فوت ہو گیا وہ چار رکعت ظہر پڑے تو یہاں بھی وہی بات ہے یہاں بھی وہی بات ہے کہ رکعت سے یہاں پر رکات مراد لی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ من ادرک رکعتا یا من ادرک رکعتا مینسلاد فتح ادرک سلا کہ جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس کو نماز کی جماعت مل گئی پہلی بات تو یہ صنعت کے اعتبار سے یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ یہاں پر رکعت سے رکو مراد لینا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے کیونکہ کوئی قرینہ ایسا ہے نہیں ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے یہاں پر رکعت سے رکو مراد لیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ القراء خلف الامام میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام یحیا بن سلیمان ہے وہ ضعیف ہے اور منکر الحدیث ہے ضعیف ہے اور منکر الحدیث ہے منکر الحدیث اصل میں اس راوی کو کہتے ہیں جس کی جس کی حدیث دوسرے سے راویوں کے کی حدیثوں کے خلاف آتی ہے یا اس کی حدیث کو لیا نہیں جاتا ہے ناپسند کیا جاتا ہے وہ حدیث کی ایک خاص اصطلاح ہے تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ راوی یحییٰ ابن سلیمان ہے جو ضعیف ہے اور منکر الحدیث ہے اور یہ حدیث اس نے اپنے استاد زید اور ابن المقبری سے نہیں سنی جب یہ حدیث ضعیف ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب ضعیف حدیث ہے اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جیسے امام اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں تو پھر اس حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتی نہیں, نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ ضعیف حدیث حجت نہیں بن سکتی بات سمجھ میں آ اسی طرح سے سنن سورنب اداؤت کی روایت ہے جس میں رکاط کے لفظ کے بجائے وہاں پر کون سا لفظ ہے رکو کا لفظ ہے من ادرک رکوا فقد ادرک کر کا لفظ ہے تو محدثین نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں پر رکو کا لفظ یہ شاز ہے رکو کا لفظ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں رکعت کی جگہ پر ہے یہ رکو کا لفظ جو ہے دوسرے ضعیف راویوں نے اضافہ کیا ہے وہاں پر جو فکاروات ہیں انہوں نے رکعت کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ دوسری اور صحیح عدیشوں کے اندر موجود ہے اسی طرح سے اس مسئلے میں بہت بڑے محدس میاں نظیر حسین محدس دہلوی جو اپنے وقت کے امام تھے اور جن کا لقب شیخ الکل فلکل شیخل کل فلکل کا شیخ القل فلکل ہے ان کو شیخ القل فلکل کہا جاتا تھا کیا مطلب کہ شیخ القل یعنی تمام لوگوں کے شیخ ہیں تمام لوگوں کے استاد ہیں اور ہر فن کے استاد ہیں یعنی فن میں دیکھیں تفسیر حدیث حدیث کے اصول تفسیر کے اصول فقہ اور فقہ کے اصول اسی طرح سے فتح وغیرہ جتنے بھی اور نحو صرف منطق فلسفہ صاحب تمام میں وہ استاد تھے اور ان کے شاگرد عربوں میں سے بھی ہیں اجموں میں سے بھی ہیں ایک بڑی لمبی تعداد ہے یہاں عرب سے یمن سے اور بہت ساری جگہوں سے لوگ طلبا ان کے پاس علم دین سیکھنے جایا کرتے تھے اور یہ مشہور تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی شخص یہاں تک کہ غالباً شیخ محمد ابدہو یا رشید رضا یا ان کے پہلے کسی سے کہا گیا تو کہا کہ تم ہندوستان جاؤ اور علم حدیث وہاں سے سیکھو ہندوستان جاؤ اور علم دین وہاں سے سیکھو اس وقت میں یہ شیخ محدث شیخ ندیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایمان تھے اور ان کی طرح سے محدث ہے آج تک پیدا نہیں ہوا تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ انہوں نے بھی تمام حدیثوں کی روشنی میں یہی فتوا دیا کہ بغیر کہتے رکو والی رکات شمار نہیں ہوگی ہمیشہ وہ یہی فتوا دیتے رہے اور یہی وہ بتاتے رہے ایک تیسری دلیل پیش کی جاتی ہے شہید مس... خزیمہ کے اندر یہ روایت ہے کہ من ادر کر رکھاسلاتی فقد اتر کہا قبل امام بہو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے نماز کی رکعت پالی اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع مراد ہے وہ رکوع یہاں ترجمہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز میں کا آ... رکو پا اس نے قبل اس کے کہ امام اپنی پیٹھ اٹھائے امام کی پیٹھ اٹھانے سے پہلے یعنی امام کے رکو سے اٹھنے سے پہلے اگر کسی نے رکو پا لیا تو اس نے رکعت پا لی تو یہ حدیث بھی لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ رکو والی رکعت ہو جاتی ہے جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے سلسلے میں جز القرا کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ ابن حمید ایک راوی ہے جو مجھول ہے لا یعتمدو جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مجہول اصل میں راوی اس کو کہتے ہیں جو جس کی ایک روایت کوئی ایک روایت آتی ہو اور اس کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا اس کی زندگی کے بارے میں کہ کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا اس کے اساتذہ کون ہے اس کے شاگرد کون ہیں اور کہاں پڑھی حدیث کہاں سیکھی تو ایسے راوی کو کیا کہا جاتا ہے مجہور را... راوی کہا جاتا ہے لہذا جب یہ راوی مشغول ہوا تو گویا کہ حدیث کیا ہو گئی ضعیف ہو گئی اور ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہے یہ تین دلیلیں ہو گئی چوتھی دلیل یہ ہے جمعہ کے تعلق سے ہے کہ من ادرکر رکواتا رکوا منر آخرتی یومل جمع فرا <الاخرہ> اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ جس نے جمعہ کی آخری رکات کا رکو پا لیا وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے گویا کہ اس کی اس کو جمعہ کی نماز مل گئی محل شاہد اس میں کیا ہے کہ جس نے آخری رکات کا رکو پا لیا تو اس سے دلیل پکڑی لوگوں نے کہ اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی آخری رکعت کا رقو پا لیا تو اس نے رکعت دوسری رکات پڑھنے گویا کہ ایک رکعت ہو گئی دوسری وہ پڑھے تو اس سے استطلال کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث بھی کیا ہے ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جو ہے ہاں ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی سلیمان ابن داود حرانی ہے جو کہ محدثین کے نزدیک منکر, منکر الحدیث ہے یعنی کہ ضعیف ہے لہذا یہ بھی قابل حجت نہیں ہے یہ چند دلیلیں تقریباً چار دلیلیں ہیں جن میں سے تین دلیلیں تو کیا ہیں ضعیف ہیں تین دلیلیں کیا ہیں ضعیف ہیں ایک دلیل صحیح ہے صحیح بخاری کی لیکن اس سے حجت پکڑنا اور دلیل پکڑنا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع انہوں نے رکات نہیں دوہرائی یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ آپ کے سامنے اس کا بیان گزرا تو یہ تین دلیلیں تھیں جو ضعیف ثابت ہوئی اور چوتھی دلیل ہاں جو پہلی دلیل جو بتائی گئی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حدیث وہ دلیل صحیح ہے لیکن اس سے استدلال صحیح نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ رکو پالانے والی رکعت وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی جس کو بعض لوگ شمار کرتے ہیں کیونکہ قیام اور رکات قیام اور صور فاتحہ اس کو نہیں ملے دونوں رکنے ہیں نماز کے اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رکعات دوہرا جائے اب وہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے بعد کے لوگوں نے بعد کے محدثین نے جیسے اس دور کے بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے اور دوسرے اما نے ضعیف قرار دیا ہے اس کو حسن قرار دیا ہے اس کو کیا, کیا قرار دیا ہے حسن قرار دیا ہے حسن قرار دیا ہے یعنی کہ قابل حجت قرار دیا ہے جس کی وجہ سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے اس یہاں کے مفتی جو تھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عثیمین رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ رکو والی رکعت شمار کی جائے گی اور رکوع پا سے رکاط مل جاتی ہے اس رکعت کو دوہرایا نہیں جائے گا تو ان کی جو دلیلیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ ضعیف حدیثیں سے ہیں البتہ شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایت کو حسن قرار دیا ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک کر رکع یا من ادرکر رکاتا فقد ادرک صلاح جس نے رکات پالی یعنی رکوع پالی اس نے نماز پالی اس کو حسن قرار دیا ہے تو اب دونوں طرف کہنے والے ہیں قالین ہیں ایک طرف تو یہ ہے آپ کے سامنے سورف فاتحہ والی حدیث ہے قیام والی حدیث ہے قیام بھی رکن ہے سور فاتحہ بھی رکن ہے اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ رکو والی رکو پا لینے سے رکعت کو شمار کرتے ہیں ان کی دلیلیں ضعیف ہیں لہذا ایک طرف تو یہ ہے اور اسی بات کے قائلی ہاں علماء اہل حدیف ہے اکثر علماء اہل حدیث اسی کے قائل ہیں کہ رکو والی رکعت شمار نہیں کی جائے گی اور کچھ لوگ جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ابن باز اور ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ایک استثنائی صورت ہے ایک خاص حالت ہے جس میں کہ رکو پالینے سے رکعت پالی جائے گی لیکن اس کا ایک جواب اور ہے ایک جواب اور ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جس نے من ادرکا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک أو صلاح اوکے مکل عرص و سلام کہ جس نے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت نماز پڑھ لی اس نے عصر پا لیا اس نے عصر پا لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک رکعت پا لی اس نے باقی تین جو اس کی باقی جو تین اس کی غروب ہونے کے بعد ادا ہوئی ہے ایک رکعت پا لینے کی وجہ سے اس کی نماز ازا نہیں سمجھی جائے گی وقت پر اس کی نماز سمجھی جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی تین رکات نہیں پڑھے گا باقی تین رکات پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پڑھے گا لیکن حدیث میں کیا لفظ ہے کہ جس نے عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پالی اس نے نماز پالی یعنی عصر کی نماز اس کو مل گئی اسی طرح سے من ادر کرشمس فقت ادر کا سلاح کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے فجر کی نماز پالی کیا مطلب اس کا کہ اس کی فجر اس کو مل گئی قضا نہیں سمجھی جائے گی وقت پر سمجھی جائے گی لیکن دوسری رکات اس کو کیا ہے پڑھنی پڑے گی اسی طرح سے جو حدیثیں ابھی پیش کی گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرکا من سلاد فقد ادرک صلاح یا فقد ادرک جماعت کہ جماعت سے اگر کس نے ایک رکات بھی پالی تو اس نے جماعت کا ثواب پا لیا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو پوری کیا کہتے جماعت کا ثواب مل گیا جو شروع سے چار رکات امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کے ثواب میں اور جسے ایک رکعت ملی جماعت کے ساتھ دونوں کے ثواب میں فرق ہوگا کہ نہیں لیکن فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جماعت مل گئی یعنی جماعت کا پورا ثواب اس کا فوت نہیں ہوا تو یہاں بھی یہی مطلب ہے یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ جس نے رکات کا ایک رکات کا رکو پا لیا اسے گویا کہ نماز کا اکثر حصہ اور اس کو ثواب مل گیا ملے گا کہ نہیں بتائیے جس نے رکو پا لیا اب رکو پا لیا تو رکو میں تسبیحات کا ثواب ملے گا کہ نہیں رکو سے اٹھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں اس کو دونوں سجدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں اس کو تو گویا کہ اس نے اس نے کا گویا کے ثواب پا لیا جیسا کہ اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ جماعت سے ایک رکات جماعت کی ایک رکات مل گئی تو اس کو جماعت کا ثواب مل گیا اسی طرح سے عصر کی ایک رکات فجر کی ایک رکاعت اس کو مل گئی وقت پر جو ہے تو اس کو گویا کے عصر کا جو وقت پر پڑھنے کا ثواب ہے اس کو مل گیا تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کو رکو جو ہے مل گیا تو اس کو رکاط مل گئی اسی طرح سے وہ حدیثیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ صلاحب فاتحت الکتاب کے اس کی نماز نہیں جو سور فاتحہ نہ پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ مگر اگر روک امام کو رکو کے حالت میں پاؤ تو تمہیں جو ہے سور فاتحہ تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا تو اس لیے ایک طرف یہ ہے دو بات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں دونوں باتیں جو بھی پیش کی گئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک وہ لوگ ہیں یا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رکو والی رکات نہیں ہوئی کیونکہ سورے فاتحہ اور قیام نہیں ملا اگر کوئی شخص رکو والی رکات کو رکو پا والی رکات کو دوہرا لیا تو حدیث کی روشنی میں اس کی رکعت اس کی نماز ہو گئی اس میں کوئی شبہ ہے اس میں کوئی شبہ ہے نہیں صبح ادھر پڑ لینے سے صبح نہیں رہ جاتا ہے لیکن اگر رکو والی رکعت کو رکو والی رکعت کو شمار کر لیا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی تو کمی رہ گئی کہ نہیں کمی رہ گئی کہ نہیں اور صبح ہے اس میں کی پتہ نہیں ہوتی اور دلیلیں بھی کیا ہے دلیل پختہ اور پکی دلیلیں نہیں ہیں تو جب ایسا معاملہ ہے تو احتیاط کا تقاضا کدھر ہے دوہرا لینے میں احتیاط کا تقاضا دوہرا لینے میں احتیاط کا تقاضا بعض علماء سے میری ملاقات ہوئی اور اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک بات ظاہر کی جو کبھی میرے ذہن میں بھی آتی تھی انہوں نے کہا کہ جو ہے رکوع میں جب امام پہنچ جاتا ہے تو میں کیا کہتے ہیں رکوع میں شامل ہونے سے تردد کرتا ہوں کہ رکوع سے امام اٹھ جائے تب میں شامل ہوں تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے مسئلہ نہ بھائی اگر رکو میں شامل ہو جاتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ رکعت ہو گئی تو ان کے حساب سے وہ رکعت ہو گئی اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ رکات ہی نہیں ہوئی تو اب دونوں کے بیچ میں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہاں میں اتنا صبر کر لوں گا کہ رکو میرا فوت ہو جائے تاکہ میں پوری نماز جو ہے پڑھ لوں بہرحال اگر ایک بات آخری کہ اس میں ادھر بھی علماء ہیں ادھر بھی لوگوں کی دلیلیں ہیں ادھر بھی دلیلیں ہیں لیکن پختہ دلیلیں ادھر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ رکو والی رکعت نہیں ہوئی لیکن اگر جیسے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین اور دیگر بعض علماء الحدیش ہیں وہ کہتے ہیں کہ رو ہو گئی یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے ایک الگ حالت ہے یہ جبکہ وہ امام کے پیچھے سور فاتحہ موقع ملنے پر پڑھنے کے قائل ہیں رکن مانتے ہیں تو اس بارے میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا یا تشدد اپنانا یا دوسرے کی نماز کو باطل کرنا کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے مسئلے میں جب دلیل دونوں طرف ہوں تو اشتہار کی گنجائش ہے تو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے اللہ عالم باب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وصل اللہ تعالیٰ خیر فلق محمد وصابین اب اگلا در سے یا کہہ لیجیے کہ ایک مہینہ تک در سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں چھٹی میں جا رہا ہوں آنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ جو اور نماز کے مسائل ہیں ان کو پھر سے شروع کروں گا اور